محترم علما کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث جو امام النوی کی کتاب الاربعون النوویہ سے لی گئی تھی اس حدیث میں جس میں اللہ رب العالمین کے اولیاء کا مقام اور اس مقام کو پانے کا ذریعہ اور اس کے نتائج و ثمرات جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اس حدیث کا متعلق ہم نے شروع کیا تھا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھے جائیں تاکہ جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے پشرے درس کو ٹن نہیں کیا ہے ان کے سامنے بھی حدیث آ جائے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادا لی ولیا فقد آذنتہو بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احبب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبط يدي شبها التي يمشي بها وان سالني اعطيته ولئن استعاذني لاعيذنه روا البخاری ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منع ولی جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے فقط آدن تو بالحرب۔ تکربیہ ابدی بشئی بشئی میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے ایسی محبوب نہیں جس کے ذریعے میرا تقرب اختیار کرے ولازال ابدی تکرب علیہ بن نوافل حتى وحب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا تقرب اختیار کرتا رہتا ہے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فدا احبت ہوں کن تو سما السما بھی تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے وہ بہت سارا سر اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے وہ یہولتی یبتش بہا اور اس کا ہاتھ جس سے وہ کسی چیز کو تھامے پکڑے رج لہلتی یمشی بھی اور اس پاؤں جس سے وہ چلے وہ ان س ہو پھر اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں وہ عیدن ہو اور مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اس کو امام البخاری رحم اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور یہ بخاری کے افراد میں سے ہے صرف بخاری نے اس کو روایت کیا ہے یہ مسلم میں نہیں ہے بخاری کے افراد میں سے ہے یعنی ایسی روایتوں میں جو صرف بخاری میں ہے مسلم میں نہیں ہے اس تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی جس میں اللہ کے مقرب بندے صالحین کے ساتھ دشمنی مول لینے اور ان پر تہمت لگانے ان کے ساتھ بسروکی کرنے ان کے خلاف سازش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے آج ایک اور حدیث اسی باب میں ہم لے کر بات آگے بڑھائیں گے اور وہاں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ان اروہ بنت اویس ادعت علی سعید ابن زید انہو اخذ شیئن من ارضیہ اروہ بنت اویس نام کی خاتون نے دعویٰ کیا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف انقدی امن اردا کہ انہوں نے اس عورت کی زمین میں سے کچھ زمین ہڑپ لی جھوٹا ان کے خلاف دعویٰ تھا فقاصمت ہو الا مروانا ابن الحکم اس نے اپنا کیس مروان ابن حکم کے پاس پیش کیا فقال سعید سعید رضی اللہ تعالی سعید ابن زید ردی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو من شہ ان بعد سمے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم انہوں نے مروان کے سامنے کہا جب کیس معاملہ ان کا پیش ہوا فیصلے کے لیے تو کہا میں اس کی زمین لوں گا جب کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات سنی ہے میں کیسے لے سکتا ہوں میں کیسے کر سکتا ہوں کال عمہ سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروان نے پوچھا کہ آپ نے کیا سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من من تو کہ جو شخص ایک بالشت بھر زمین بھی کسی کی ہڑپ لے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا طاق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا سات زمینوں کا بوجھ اس کے گلے میں توق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا فقال له مروان یہ سن کے مروان نے کہا لا بعد هذا، کہ اس بات کے بیان کرنے کے بعد میں تم سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا یعنی یہ معاملہ ڈسمسی کیس ختم فقال اللہ ان کا نت کا بھی بطن فام اتنی بڑی تہمت لگانے کے بعد بعض اوقات ایک نیک انسان کی زبان سے بھی انسان ہے اور جب مظلوم ہے تو مظلوم بد دعا بھی کرتا ہے انہوں نے کہا مشروط انداز میں کہا اللہ ان کا نت کابی وطن اگر یہ عورت جھوٹی ہے اس نے جھوٹی تہمت مجھ پر لگائی ہے زمین ہڑپنے کی اگر اس نے جھوٹا الزام مجھ پر لگایا ہے فعام بسراہا تو اس کی بینائی کو ختم کر دے اس کو اندھا کر دے اس عورت کو اندھی بنا دے وہ قطل حافظ اردی اور اس کی زمین ہی میں اس کو موت دے دے اس کی زمین ہی میں اس کو موت دے, دے اور یہاں پر دیکھیے انہوں نے شرط کے ساتھ کہا پچھلی روایت میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے شرط کے ساتھ کہا تھا اگر یہ چاہتا ہے دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے مجھ پر الزام لگا رہا ہے تو اللہ اس کو ایسا کہ مشروط بدوا کی یہاں بھی کہا اگر یہ جھوٹی ہے جھوٹے طور پر مجھ پر توہمت لگا رہی ہے انجانے میں بھی انسان کچھ بول سکتا ہے وہ سمجھ رہا ہو کہ میں صحیح ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہا کہ اگر یہ جھوٹی راوی کہتے ہیں کہ اس عورت کو موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک کہ وہ اندھی نہیں ہو گئی انہیں مرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس کو اندھا بنا دیا ایک روایت میں راوی جو کہ محمد ابن زید اس کے راوی کہتے ہیں فرا توحا ام یا تل تم سلجو کہا کہ میں نے اس عورت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اندھی ہو گئی تھی اور دیواروں کو پکڑ کے ٹٹولتے ہوئے چلتی تھی تقول اصابت نی دعید ابن زئید کہتی تھی مجھے سعید ابن زید کی بدوا لگ گئی مجھے سعید ابن زید کی بدوا لگ گئی ثم بینه هي تمشي في ارضيها اذ وقعت في حفره فماتت فا کہ ایک دن وہ اپنی زمین ہی میں چل رہی تھی جو زمین اس کی اپنی تھی جس کے بارے میں معاملہ تھا وہ زمین اس زمین میں چل رہی تھی اور اسی زمین میں ایک گڑھا تھا گڑھے میں گر کے اسی میں مر گئی دو بدوائیں کی تھی اندھا کر کے موت دینا اسی کی زمین میں موت دینا اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی سچائی کو لوگوں کے سامنے کر دیا کہ اس عورت کو ان کی زندگی میں اندھا بھی کیا اور اسی کی زمین میں موت دے دی اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب المساقات میں حدیث نمبر 1610 پہ روایت کیا ہے پچھلی روایت اور اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا اچھی بات نہیں ہے ممکن ہے دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے دونوں اپنی جگہ صحیح ہوں اور غلط فہمیاں دونوں میں ہو جائیں یہ معاملہ الگ ہے یا علمی اختلاف ہو جائے ایک کی رائے ایک ہو دوسرے کی دوسری اور اختلاف شدت پکڑ جائے اور دونوں اپنے کو حق پر سمجھتے ہوں لیکن ایک انسان جان رہا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں میں ظلم کر رہا ہوں اور پھر کسی کی جان و مان یا اس کی عزت سے وہ کھیلے اور اس کے بعد وہ بندہ اگر واقعی وہ نیک ہے تب تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہے خطرناک ہے اگر وہ کافر بھی ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے بد دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مظلوم کی مدد کرتا ہے اس کو سزا دیتا ہے کبھی دنیا میں بھی سزا دکھا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دیکھو اس نے غلط کام کیا تھا لوگوں پر بھی واضح ہو جائے یہاں ان دونوں واقعات میں ہم نے دیکھا کہ اس عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا میری زمین ہڑپ رہی کہا کہ اللہ اس کو اندھا کر کے موت دینا اسی کی زمین میں موت دینا اگر یہ جھوٹی ہے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اس طرح سے معاملہ ہوا تو منع علی ولی فقد آدن تو جو میرے ولی سے دشمنی کرے یعنی جانتے بوجھتے اس کے ظلمن اس سے دشمنی کرے میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے یعنی اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا اللہ اس سے محبت کرے اللہ کے محبوب کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے فقد آدنت بالحرب بالحرم نے کہا کہ اللہ کا جنگ کا اعلانے کا کیا کا جنگ کا اعلان ہے اللہ جس سے جنگ کرے اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ اعلان کر رہا ہے جنگ کا وہ اللہ کا دشمن ہے اور جس سے اللہ دشمنی کرے جس سے اللہ جنگ کرے اس کا ہلاک ہونا یقینی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے وہ برباد ہونے والا ہے لہذا کسی بھی مسلمان کے ساتھ کیونکہ ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ولی ہوتا ہے ایک ہے ولایت عام ما. کہ کسی نہ کسی درجے میں ایمان اس کے پاس ہے چاہے ادنا درجے کا ہو اور کسی نہ کسی درجے میں تقوا اس کے پاس ہے کم سے کم شرک سے تو بچتا ہے کفر سے تو بچ رہا ہے یہ ادنا درجہ ہے تو اس درجے کا ولی تو ہے وہ اللہ کا اور اگر اعلی درجے کا ایمان ہے اور اعلی درجے کا تقوا اس کا ہے تب تو اور زیادہ اللہ کا مقرب ہے اور یہ ولایت خاص خاصہ ہے تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے اس سے دشمنی مولتا ہے تب تو اور بھی زیادہ بھیانک معاملہ ہے لہذا کسی کی بھی عزت جان مال کا معاملہ اس, اس میں دشمنی اور تصرف نہیں کرنا چاہیے کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا اس پر ظلم کرنا یا کسی کی عزت سے کھیلنا یہ اچھی بات نہیں ہے کسی بھی مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ بات ہم نے دیکھی علی ولی ان فقر عادن یہاں پہلے بتا دیا گیا کہ ولی کا معاملہ الگ ہے اس کا معاملہ الگ ہے اس کے ساتھ ایسا مت کرو اس سے دشمنی مت مولو اس سے معلوم ہوتا کہ اللہ کے اولیا سے محبت رکھنا چاہیے ہیں کے آپ ولیوں کو نہیں مانتے ہم اولیاء کو مانتے ہیں اور اولیاء کے ساتھ محبت کرنا یہ خیر ہے کیونکہ یہاں دشمنی کرنے پر اللہ کی دشمنی ہے تو ان سے محبت کرنے پر دوستی کرنے پر اللہ کی دوستی نصیب ہوگی اللہ کی محبت نصیب ہوگی اللہ, نصیب ہوگی اللہ کے محبوب کا محبوب بنانا اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ ہے تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ لوگ جو شریعت کی مخالفت کریں حلال و حرام کو ایک کر دیں کفر اور شرک اور بدعات میں مبتلا ہو جائیں ان کو اللہ کا ولی کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اللہ کی شرط اللہ نے جو بتائی وہ الگ ہے آگے بھی بات آئے گی جیسے کہ اس ٹکڑے میں جو آگے میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی بات اس تعلق سے بتائی گئی کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احبب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احببہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبوب چیزوں میں فرض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا اللہ کی محبوبات کئی ہیں اللہ کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے اور بڑی سے بڑی نیکی بھی ہے توحی جیسی اعلی ترین نیکی ہے اور وہ ادنا ایما ایمان کے شعبوں میں سے سب سے نچلا درجہ کیا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا تو اعمال میں مراتب ہیں اعلیٰ ہے وہ ادنا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی محبوب چیزیں ہیں اللہ کو پسند ہے اور بندہ ان میں سے جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالی کا محبوب وہ بنتا ہے لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وما تکرب علیہ ابدی بشئی ان احب الم اختارت تو آ <عَلَي> فرض سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک محبوب جس سے بندہ اللہ کا تقرب اختیار کرے معلوم ہا کہ سارے اعمال میں سب سے بڑھ کے فرض ہے سب سے بڑھ کے کیا ہے فرض ہے تو فرض سے اللہ کا تقرب زیادہ ہوتا ہے فرض سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں جس سے بندہ اللہ کا قریب ہو جائے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا ہے نوافل کا اہتمام ہوتا ہے ذکر و تلاوت کریں گے نماز غائب یا نوافل روزے رکھیں گے نمازوں کا اہتمام نہیں یا فلاں چیز ہے نفل روزوں کا اہتمام ہے فرائض کا نہیں ہے آپ دیکھیں بہت ساری راتیں آتی ہیں مثلا جس میں جاگنے کی واقعی کوئی صحیح دلیل بھی نہیں ہے شب میں آئی جائی اس کی تاریخ بھی متعین نہیں ہے اس رات میں تحجد کا اہتمام کریں گے یہ سمجھ کے کہ یہ جاگنے کی رات ہے عبادت کی رات ہے لیکن اسی رات میں جاگتے جاگتے تھک کے سو جائیں گے کیونکہ عادت تو ہے نہیں سال بھر تو سوتا ہے اور ایک رات جاگرا عبادت کے لیے اب فجر کی نماز چلی جاتی ہے اور آگے کی تو بہت چھوڑیے رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوگا لیکن عید کا دن جیسے آیا فرض نماز فجر کی غائب یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کا تقرب اختیار کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے پہلے فرض بعد میں نفل یعنی نفل کا درجہ چھوٹا ہے فرض کا بڑا ہے زندگی میں فرائض کو لانے کی کوشش پہلے ہونا چاہیے زیادہ اہم اللہ کے نزدیک فرض ہے تو یہاں کہا کہ بندہ فرض سے بڑھ کے کوئی اور محبوب چیز نہیں اللہ کے نزدیک جس سے میرا تقرب اختیار کرے تکربیہ اور بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے اور میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو ایک مرتبہ قرب کا ہے اور ایک مرتبہ محبت کا ہے محبوبیت انسان کو نصیب ہوتی ہے اعلی درجے کی جب وہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے تمبی ہے جو فرائض کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ولی بننے کے لیے فرائض اور نوافل یعنی اعلی درجے کا ولی اور اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں فرائض بھی اور نوافل بھی نوافل سے پہلے فرض کا ذکر کیا گیا فرض سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں فرض چھوڑ کے نفل نہیں فرض کا اہتمام لیکن صرف فرض پر قناعت نہیں اگر مقرب بننا ہے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا حت و حبہ یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں وہ مستقل محبوبیت کا مقام اللہ کے پاس پا لیتا ہے اس کو اللہ کی محبوبیت نصیب ہو جاتی ہے ابن رحمت اللہ علیہ تعلق سے فرماتے ہیں اولیا اہ المکر قسم فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ تعالی نے اپنی اولیاء کی دو قسمیں بیان کی ہیں احد من تقربہ فرا ایک قسم وہ ہیں کہ وہ بندے جو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں وہ یشم الدا فل واجبات و تر کر محرماتی فرماتے ہیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ انسان فرائض کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں اس میں واجبات کا ادا کرنا اور حرام سے بچنا دونوں آتا اللہ نے فرض جو کیا ہے اللہ کی فرما برداری کو فرض کیا ہے پھر اللہ تعالی حکم دے فلاں کام کا وہ کرنا پڑے گا اور حکم دے کے فلاں کام سے بچو رکنا پڑے گا تو فرائض سے مراد یہاں دونوں چیزیں ہیں اللہ کے احکام کو ادا کرنا منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا محرمات سے بچنا یہ بھی تو حکم ہے وقدا رب کا اللہ تعبدو اللہ کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے تو یعنی اللہ کے احکام میں منع کی جاتی ہیں فراز میں دونوں چیزیں آتی ہیں دوسرا درجہ ولایت کا یہ ہے کہ وہ بندے جو فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں محبت ہی رسوری بہت پیاری بات یہاں پہ انہوں نے کی اگر دیکھو ولایت کے دو مرتبے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو فرض کا کامل اہتمام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں یہ بھی اللہ کے ولی ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو فرض کے اہتمام کے بعد تو اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں یہ اور آگے کا درجہ ہے کہتے یہ بھی اللہ کے ولی ہیں کہتے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ اللہ کے ولی بننے کا راستہ اللہ کی محبت پانے کا راستہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندہ اللہ تعالی کی فرماورداری کریں اس شریعت کے مطابق جو رسول کی زبان سے اللہ نے ظاہر کی ہے شریعت چھوڑ کے ولی نہیں چرس گانجا پی رہا ہے محرمات اور حق ہو کر رہا ہے نہیں داڑھی مون رہا ہے نمازیں چھوڑ رہا ہے عورتوں کو چھو رہا ہے اور تصبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے نمازیں جا رہی ہیں اور تصبی پڑھ رہا ہے تو یہ طریقہ یہ طریقہ نہیں ہے ولایت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک انسان فرائض کو ضائع کرے اور محرمات کا ارتکاب کرے بلکہ ولایت یہ کہ فرائض کا اہتمام کرے حرام سے بچے اور اور اعلی مرتبہ یہ کہ نوافل کا بھی اہتمام کرے اس کے سوا راستہ نہیں ہے معلومہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کے ولی بننے کا راستہ نہیں ہے یہی بات ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں محبت أَنَّهُ کہتے ہیں کہ جو آدمی ولی ہونے کا دعوی کرے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے چاہے اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے دعویٰ کے سوا کسی اور راستے سے کون سا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کسی اور راستے سے دعویٰ کریں بالکل اس حدیث سے بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کیسا ولی تو حدیث بتا رہی ہے کہ میرے فرائض کے ادا کیے بغیر میرا قرب نہیں حاصل کر سکتا ہے فرائض چھوڑ کے اللہ کا قریب کیسے بنے گا تو کہ فرض چھوڑ کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے ہاں نوافل کا اہتمام اعلی درجہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے جہاں پر جس کی طرف اشارہ ابن رجب رحیم اللہ نے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان كنتم تحبون اللہ اللَّهَ فإن فإن لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ عقی اللہ عمران, آیت نمبر آل عمران آیت نمبر اکتیس بتیس کیا فرمایا اے نبی آپ سب کو بتا دو اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری طبا کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا معلومات کہ اللہ کی محبت پانے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے یا غفی ذنوبکم دونو بکم اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا اللہ غفور رحیم یعنی ایک تو اللہ تم سے محبت کرے گا دوسرے تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا اور اللہ بڑا مفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے کل عفی اللہ رسول اے نبی آپ یہ بھی بتا دو یہ بھی بات پہنچا دو کہ اللہ کے فرما برداری کرو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو فول فہ ان اللہ علیہب الکا فرین پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ پھیر کے چہرہ پھیر کے نکل جائیں بات نہ مانیں آپ کی یہ بات تسلیم نہ کریں فن طول فہ ان اللہ اللہ فرین اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں تو پھر اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دینا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی انکار کر دینا انسان کو کافروں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر کے ولی نہیں بن سکتا کوئی کہے نماز پڑھیے اگر واقعی اللہ کی ولی ہم نہیں پڑھتے نماز اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے اللہ کے حکم کا انکار کر کے ولی نہیں بن سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا معلوم ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کا راستہ اللہ کے محبوب کا راستہ ہے اس کو یاد رکھیے اللہ کے ایک انسان اللہ کا محبوب بننے کا راستہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس راستے اللہ کا محبوب بنے گا تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی فرائض اور نوافل کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے یہ ذریعہ ہے اللہ کے ولی بننے کا جب ایسا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کا اس کے استعمارات کیا ہے کیا ملتا ہے اس کو اس کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاحب ہو جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے اور اس کی آنکھ اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑے تھامے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے پھر اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں مجھ سے پناہ مانگے تو اس کو میں اس کو بچاتا ہوں اس کی حفاظت کرتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا بعض لوگوں کے لیے حدیث مشکل بن گئی بلکہ بعض لوگ اس حدیث کے اس ٹکڑے کی وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھنے کا نتیجہ گمراہی ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنے کا نتیجہ ایمان اور ہدایت ہے فہم کا بگاڑ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے بعض لوگوں نے کہا دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بندہ بن جاتا ہے نعوذ باللہ حلول اور اتحاد جیسے عقیدوں میں مبتلا ہو گئے کہ ولی کے اندر نوز باللہ اللہ آ جاتا ہے بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور اس کی تفصیلات میں میں جانا نہیں چاہتا وہ کی قلت جیسے بھی اور فضول چیزوں کو بتا کے فائدہ بھی نہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو بندہ دھیرے دھیرے عبادت کرتے کرتے قریب ہوتے ہوتے وحدت الوجود وغیرہ کے عقیدے کھڑے کہا کہ جیسے قطرہ ہوتا ہے اور سمندر ہے قطرہ جب سمندر میں مل جاتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے تو گویا کہ بندہ جب فانی فی اللہ اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر دیتا ہے تو خدائی صفات اس کو نصیب ہو جاتی ہیں اور جیسے بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کو ہو, ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ پھر وہ خود مذکور ہو جائے جس کا ذکر کر رہا ہے وہ خود بن جائے بندہ ظاہر ز... با... میں بندہ اور باطن میں خدا بن جاتا ہے وحدت الوجود کے عقیدے والوں نے حلول اور اتحاد والوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ ولی جو ہے اس میں اللہ والی صفات آ جاتی ہیں پھر جو چاہے کرتا ہے وہ کائنات میں اس کا تصرف چلتا ہے یہی, یہی یہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں لوگ قبروں پہ جا کے ان سے مانگ رہے ہیں یہ دیتے ہیں ان سے ملتا ہے اولاد ملتی ہے فلاں چیز ملتی ہے فلاں چیزیں ملتی ہیں شبہات غلط فہم اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شبہات پیدا ہوئی تو یہ یہ جو مصیبت ہے کیوں پیدا ہوئی اسی وجہ سے کہ لوگوں نے قرآن اور سنت کو اپنی عقل سے سمجھا صحیح فہم اگر ان کو نصیب ہوتا گہری سمجھ اگر ہوتی تو نہیں ہوتا ایسا اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی کہہ سکتا اللہ اس کا اس کی اس کی سننے, سننے کی طاقت بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے آنکھ بن جاتا ہے ہاتھ بن جاتا ہے بن جاتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے یعنی اللہ تعالی بندہ ایک ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ آگے کا حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ الگ ہے بندہ الگ ہے بندہ بندہ ہی رہتا ہے اللہ اللہ ہے کیونکہ حدیث کا حصہ خود بتا رہا ہے کہ دونوں میں فرق ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو شیخ عبد المحسن الباد اس حدیث کے اس ٹکڑے کے تعلق سے کہتے ہیں الحدیف فی متقرب و متکر رب حدیث میں غار کرو کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں دو ہیں ایک قریب ہونے والا اور دوسرا وہ جس سے وہ قریب ہو رہا ہے الحدیث فی ہی متکربن و حدیث میں کیا ہے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو معلومہ کے قریب ہونے والا کون بندہ قریب کس سے ہو رہا ہے اللہ سے وادت والے دیکھیں وہ کہتے سب اللہ ہے نوز بلّہ ہر ہر چیز نوز بلّہ وجود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کسی کا اللہ کے اس کسی کا وجود نہیں نہیں جھوٹ بات ہے اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو پیدا کیا انہیں وجود دیا بندہ الگ ہے اللہ الگ ہے تو ولی بننے سے پہلے کی بات تقرب کون اختیار کر رہا ہے وحد الروج والے تو یہ تفریق بھی نہیں کرتے ہیں کہ ولی بننے کے بعد وہ اللہ ہو جاتا ہے نوز باللہ تو پہلے ہی سے ساری چیزوں کو ایسا مان رہے ہیں یہ سب باطل عقائد ہیں جو صوفیوں میں پائے جاتے ہیں کہ ساری چیزیں جیسے بعض لوگوں نے یہ تک کہا نوز باللہ لئی صفی جب سوا میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نوز باللہ یہ ساری گندگی ہے ساری گندگی ہی ہے تو کہتے ہیں کہ الحدیث متقر رب ولی اس حدیث میں ایک وہ ہے جو قریب ہو رہا ہے دوسرا وہ ہے جس سے قریب ہو رہا ہے قریب کون ہو رہا ہے اللہ کا ولی کس سے قریب ہو رہا ہے اللہ او فیہ و مسعل پھر اس میں سائل ہے اور مسئول ہے ولی بننے کے بعد دیکھیے دو مرحلے اس میں ایک ولی ہونے سے پہلے کی بات ہے ایک ولی بننے کے بعد کی بات ہے ولی ہونے سے پہلے کی بات کیا ہے وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے فراز کے ذریعے نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اب ولی بن گیا ہو تو پہلے کیا ہے ولی بننے کے پہلے کی بات ہو رہی ہے محبوب بننے کے پہلے کی بات ہو رہی ہے وہ تقرب کے اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ متقرب ہے اللہ متقرب ہے متقرب علی. تو تب بھی وہ اللہ کے ساتھ غم نعوذ باللہ نہیں ہے خلول نہیں ہے اتحاد نہیں ہے بلکہ وہ الگ ہے اللہ الگ ہے پھر کہتے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ ولی بن گیا پھر کیا ہوتا ہے کہا کہ مانگنے والا بھی ہے اور جس سے وہ مانگ رہا ہے دونوں الگ الگ ہیں اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ پھر جب وہ ولی بن جائے میرا مقرب محبوب بن جائے وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں جب دونوں ایک ہیں تو کون کس سے مانگ رہا ہے اگر دونوں ایک ہو گئے تو مانگنے والا کون اور کس سے مانگ رہا ہے معلومات کے دونوں الگ ہیں مانگنے والا الگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ الگ ہے مانگنے والا اللہ کا ولی ہے اور وہ مانگ رہا ہے مستعید مستعدم بھی کہتے اس میں دونوں ہیں پناہ مانگنے والا ہے اور وہ بھی ہے اس کا تذکرہ بھی جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے دونوں الگ ہے معلومات کے ولی بننے کے بعد بھی یہ اللہ سے مانگنے کا اور اللہ کی پناہ مانگنے کا محتاج رہتا ہے یہ محفوظ نہیں ہے اللہ کی حفاظت کا محتاج ہے تو مستعض کون ہے ولی اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے میں سیف نہیں ہوں اللہ میری حفاظت کر اور اللہ ہے جو پناہ جس سے مانگی جا رہی جو پناہ دینے والا ہے معلوم ہے کہ ولی بننے کے بعد بھی دونوں ایک نہیں ہے الگ ہیں پناہ مانگنے والا پناہ دینے والا دعا کرنے والا دعا قبول کرنے والا تو ودایت سے پہلے کا معاملہ ہو یا بعد کا معاملہ ہو دونوں میں تفریق باقی رہتی ہے ایک نہیں ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ول مخلوق حدیث میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے خالق اور مخلوق کے درمیان تفریق کر رکھی ہے فلاقالق ہال فل مخلوقی ول المخلوق ہال فل خالق کہتے ہیں نہ اللہ بندے میں سماتا ہے نہ بندہ اللہ میں سماتا ہے دونوں الگ ہیں بل اللہ ازوجل مباعین لمخلوقات فلئی سا ہنا کا حلول کہتے ہیں کہ اللہ ازوجل اپنی مخلوقات سے الگ ہے اور یہاں پر حلول کے عقیدے کی گنجائش نہیں ہے وہ ان نمل مانا تو پھر مانا کیا ہے اللہ تعالی کان بن جاتا ہے آگ بن جاتا ہے ہاتھ بن جاتا ہے پاؤں بن جاتا ہے معنی کیا ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْمَعْنَى هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَدِّدُهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَطُشِهِ وَمَشِهِ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سننے دیکھنے اور اس کے کام ہاتھ سے کرنے پکڑنے اور پاؤں سے چلنے کو صداد عطا فرماتا ہے اس میں گمراہی اور ٹیڑے پن سے اس کی حفاظت کرتا ہے فَلَا يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْوَس وحاد نعم اللہ فیما یاد وال تو وہ بندہ اپنے ان تمام چیزوں کو سننا دیکھنا ہاتھ اور پاؤں ان کو انہیں چیزوں میں استعمال کرتا ہے جن سے خیر اس پر واپس لوٹتی ہے جن کے ذریعے اسے خیر حاصل کرے شر میں اس کو استعمال نہیں کرتا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اتنا پابند ہو جاتا ہے اللہ کے حکموں کا کہ اللہ رب العالمین اس کے دیکھنے سننے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں سب کو گناہوں سے بچاتا ہے دیکھیں انسان کے جو ذرائع ہیں ایک تو علم کے ذرائع ہیں اور دوسرے اس کے عمل کے ذرائع ہیں ٹھیک کان اور آنکھ یہ علم کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے اس کو علم ملتا ہے کان باتوں کو سنتے ہیں آنکھیں چیزوں کو دیکھتی ہے لیکن انسان سے اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے کان سے سننے میں آدمی غلطی کرتا ہے آنکھ سے دیکھنے میں آدمی غلطی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے کہ باتوں کو سن کے وہ صحیح سنیں صحیح دیکھے کائنات کی نشانیاں جو اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے عبرت لینے والا بنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کانوں سے سن کے وہ صحیح فہم لینے والا بنتا ہے اس لیے کیا ہے یو تل حکمت میشا اللہ جس کو چاہتا حکمت نصیح فرماتا ہے دی اللہ بھی خیرن فی الدین اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھتا فرماتا ہے تو کان سے سننا آنکھوں سے دیکھنا اس میں اللہ رب العالمین بگاڑ سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اخذ علم کے اعتبار سے ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے رب اللہ تو اللہ تجی قلو بنا وہ لدن کا راہنا اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمیں گمراہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کریں تو اللہ رب العالمین اس کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو محفوظ رکھتا ہے صحیح طور پر وہ دیکھ پاتا مزید یہ کہ اس کی حفاظت کرتا ہے ان دونوں اعظم گناہوں سے کان گانا بجانا غیبت اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں نہیں سنتا وہ اپنے کانوں کو اپنی چاہت سے استعمال نہیں کرتا اللہ رب العالمین کے شریعت کے مطابق استعمال اللہ کی مرضیات اس کی مرضیات پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کو جو پسند ہے وہی کرتا ہے اللہ ہی کی پسند کے کام کانوں سے کرتا ہے وہی سنتا ہے قرآن سنتا ہے دین کی بات سنتا ہے گناہ کی چیزیں نہیں سنتا آنکھوں سے دیکھتا ہے غلط چیزیں نہیں دیکھتا بلکہ وہی چیزیں دیکھتا ہے جس کا دیکھ قرآن کی تیرا کر رہا ہے دیکھ کے حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہے علماء کے مجالس میں بیٹھ کے خطبوں میں بیٹھ کے علماء کو دیکھ رہا ہے آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کا دیکھنا اللہ کی پسند کے تابع ہو جاتا ہے اس کے دیکھنے میں سداد سیدھا پن ہوتا ہے غلط نہیں دیکھتا ہوں. اس کے دیکھنے کا نتیجہ نفع والا ہوتا ہے سننے کا نتیجہ نفے والا ہوتا ہے مزر نہیں بعض اوقات بات آدمی سنتا نقصان ہوتا ہے دیکھتا ہے نقصان ہوتا ہے گنا اپنی جگہ نقصان بھی ہوتا ہے اس میں دل میں بات چلی جاتی ہے غلط ہو جاتا ہے آدمی کا فہم بگڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مشاہدے کو اس کی صنعت کو بگاڑ سے اور مدرت سے محفوظ رکھتا کہتے وہ ان ملم وہ ان اللہ تعالیٰ یوسا دد ہو فی سمعے ہی وہ اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں وہ ایسے کام کرتا ہے جس میں خیر ہے شر سے بچتا ہے اور ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں خیر ہے شر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے اس کے کام اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ خیر ڈالتا ہے چاہے وہ دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہے فلاحی ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اسی طریقے سے میں میں اس محسن الباد نے کہا ہے ابن تحمیہ رحمتہ اللہ علیہ تعلق سے کہتے ہیں ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے جو کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کہ اللہ بندہ ایک ہو گیا کہتے ہیں فقول ان الرب والعبد شيء واحد ليس بينهما فرق كفر صریح مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 374 کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ رب اور بندہ ایک ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ایک ہو جاتے ہیں فرق باقی نہیں رہتا اگر ایسا کوئی کہتا ہے کہتے ف... ف... یہ کیا ہے کفر صریح یہ کفر سریح ہے ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے تو یہ عقیدہ اسلام والا عقیدہ نہیں ہے حیتمی کہتے ہیں اس کے ایک اور پہلو اس کا ہے کہتے ہیں منتقل فتولا الفت المبین بشرح الربئی میں کہتے ہیں صفحہ نمبر پانچ چھانوے پر کہتے ہیں جو آدمی اللہ کی ولایت کا راستہ اپنائیں طاعت اور تقوا کے ذریعے سے اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور حرام چیزوں سے بچے اس راستے پر چل کر اللہ کا دوست بننے کی ولی بننے کی سعی کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ولایت میں اس کو لیتا ہے فطول اللہ اس کے سارے معاملات کا سرپرست اور کارساز اللہ بن جاتا ہے بالحف نسر اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہوئے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے شرور سے دنیاوی و اخروی دنیا اور آخرت کے شر سے اس کو بچاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے ایسے کاموں میں جو کرنا چاہتا ہے جس سے بچنا چاہتا ہے بچاتا ہے جو کرنا چاہتا ہے اس میں مدد کرتا ہے اللہ تو یہ جو چیز اس کو نصیب ہوتی ہے کب جب وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے محبوب بن جاتا ہے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یسدد هذا الولی فی سمعه وبصره وعمله اللہ تعالی اپنے اس ولی کو صداقت سیدھا پن ٹیڑے پن سے بچا کے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے سننے دیکھنے اور عمل کرنے کے اعتبار سے بہیثو یکون ادراکه و بصریہی اس اعتبار سے کہ اس کا ادراک اس کے کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے جو چیزیں اس کو ڈیٹا لیتا ہے ادراک کرتا ہے چیزوں کو دیکھتا اور سنتا ہے وہ کل کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب اس کے اعمال ہاتھ سے اور اس, کے اس کا چلنا پاؤں سے یہ سب کا سب خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے ان تمام اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرے سننا دیکھنا اور اس کا چلنا اور اس کا کچھ کام کرنا سب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے وہ بلاہ تعالی اشتعین اور یہ اللہ کی اللہ کی توفیق سے اس کی مدد کے ساتھ ہو جاتا ہے. ان تمام کاموں میں اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے وہ فی اللہ تعالیٰ شران و اور یہ اللہ کی راہ میں ہو جاتا ہے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اور اللہ کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے تینوں اعتبار سے کہتے ہیں فیتم الحبال کا کمال الخلاصی وسی و <وَالْمُتَابعًا> کہتے ہیں اس طرح سے اس کے لیے اخلاص اور استعانت اور مطابع ان تینوں کا کمال اس کو نصیب ہوتا ہے وحادا غلطیق اور یہ کہتے ہیں کہ توفیق کا اعلی ترین درجہ ہے یا اس کی انتہا ہے اس کا منتہا ہے تین چیزیں اخلاص نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے اور شریعت کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے یعنی اللہ تعالی اس کی دینداری میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے کاموں کو مکمل اللہ کرتا ہے تو اس کی وہ, وہ, وہ کمزور ہے وہ تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو مکمل کر دیتا ہے اس کی مدد اللہ کرتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے اپنے پاؤں سے کہیں چل کے جا رہا ہے آنکھوں سے کچھ دیکھ رہا ہے کانوں سے کچھ سن رہا ہے یہ ناقص ہے اس میں غلطی کے بہت سارے امکانات ہیں اور اس میں مکمل نہیں ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ اس کی مدد کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پورا کرنے والا ہو جاتا ہے استعانت کے طور پر اور توفیق اللہ اس کو دیتا ہے صحیح کی یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے خصوصی طور پر اس لیے آپ دیکھیں گے جو صالحین ہوتے ہیں ان کے لیے نیکامال بڑے آسان ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے ان کے لیے ہم جیسے لوگ جو ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک وقت کے بعد اہل علم کو آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء ہیں آسانی سے بڑے بڑے مشکل صلف کو آپ دیکھیے تحجد کی نماز ان کے لیے کتنی آسان تھی ہمارے لیے کتنی مشکل ہے ان کے لیے قرآن اتنا زیادہ پڑھنا کتنا آسان تھا ہم کتنے مہینوں لگا دیتے ہیں تو کتنی ساری نیکیاں ہیں ان کے لیے بہت آسان تھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی کیونکہ ایک آدمی جب کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اللہ اس کے لیے تأثیر کا پہلو آسان کر دیتا ہے آپ دیکھیے موٹے مورد مثال سمجھ دیجئے گاڑی شروع میں دھکا دینا پڑتا بہت طاقت لگانی پڑتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد اللہ کا قانون ایسا ہے کہ پھر گاڑی دھیرے دھیرے جب چلتی تو زیادہ طاقت لگانی نہیں پڑتی ہے یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے تو دنیا اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی اولیاء کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ جب وہ مجاہدہ کر کے اللہ کی طاعت پر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تاعت کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے قرآن میں بھی اس کی اشارات موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مثلا قرآن کریم میں فرمایا مدد کے طور پر کہ وما رام تھا رمعی تھا رما اے نبی جب آپ نے کنکریاں ماری دشمنوں کی طرف کنکریاں پھینکیں دشمنوں کی طرف تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالی نے رمی کی رمی کہتے ہیں کنکریاں مارنے یا کنکریاں پھینکنے کو جیسے حجم وغیرہ میں بھی رمی ہوتی ہے تو حجم رمی ہوتی ہے تو اما رمائی تھا ار رمی رما اے نبی جب آپ نے کنکریاں ماری دشمنوں کو جنگ کے میدان میں آپ نے نہیں ماری بلکہ اللہ تعالی نے رمی کی ہے اب اس, عجیب اس آیت میں عجیب معاملہ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے رمی نہیں کی بلکہ اللہ نے کی لیکن یہاں کہا جا رہا ہے جب آپ نے رمی کی تو آپ نے نہیں کی بلکہ اللہ نے کی اقرار بھی ہے انکار بھی ہے اور آپ کا عمل اللہ کا عمل بتایا جا رہا ہے کیا معنی اس کے شبہ پیدا ہو سکتا ہے غلط فہمی میں آدمی آ سکتا ہے کیا محمد صلی اللہ, اللہ نوزب باللہ اللہ ہے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ نوز نہیں رحمۃ اللہ علیہ اس اس حدیث کو ہم دیکھیں کہ یہ کیا واقعہ ہے غزوہ حنین میں یہ واقعہ ہوا ہے صحابی کہتے ہیں لمبی روایت ہے میں مختصر بتا رہا ہوں یہ حدیث مشکل اس لیے سمجھانا ضروری ہے اس کو اور علماء نے کہا کہ مشکل حدیثوں میں سے ہی ہے فلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل عن البغل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھیر لیا دشمنوں نے اور گویا کہ آپ پر چھا گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر سے اتر گئے. قبض من تراب من الارض آپ نے زمین سے مٹی ایک مٹھی بھر اٹھائی ثم استقبل وجوہا ہوں اور پھر دشمنوں کی طرف متوجہ ہوئے فقال شاہ وجوہ <الوجوه> چہرے مسخ ہو جائیں آپ نے کہا چہرے مسخ ہو جائے آپ نے کنکریاں ڈالی اور کہا کہ مٹی ڈالی اور کہا چہرے مسخ ہو جائیں بدنما ہو جائے کہا کہ کوئی انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہو دشمنوں میں سے ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اس ایک مٹھی سے اللہ تعالیٰ نے مٹی اور کنکریاں نہ ڈال دیا آپ نے جو مٹی اٹھا کے پھینکی آپ نے بس اس طرح سے ڈال دیا شاہت الجو لیکن اللہ تعالی نے اس مٹی کے کو جو ہے ہر دشمن لشکر میں جتنے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی انسان کہتے ساہ کے سارے پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے اللَّهُ عز اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی ایک مٹھی, ایک مٹھی بھر مٹھی شاہت البجو بس اتنا کہہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹی پھینکی آپ نے اس طرح سے اللہ نے سارے لوگوں کی آنکھوں میں اس کو ڈال دیا امام مسلم نے اس کو الجہاد وسیع میں روایت کیا ہے 1777 نمبر حدیث پر یہ محمد فواد عبد اوصل کی کا کہ اے نبی آپ نے جب کنکریاں ماری پھینکیں یا آپ نے جب مٹی پھینکی تو اس کو آپ نے نہیں پہنچایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں تک خود اللہ نے پہنچایا وہ رم یو اللہ و مبدا ود فو وہ منتہا وصول دو چیزیں یہاں پر ہے کہتے ہیں ایک کنکریاں یا مٹی پھینکنا رمی مٹی مٹی پھینکنا اس کی ایک شروعات ہے اور اس کا ایک مبدا ہے اور ایک اس کا منتہا ہے شروع ہوا اور پہنچا ایک ہے اس کا پہنچنا اور ایک ہے اس کا شروع ہونا کہا کہ فثبت اللہ لنبیہ المبد اللہ تعالی نبی کے لیے شروعات کو اس کا اثبات کیا اس کو اللہ تعالی نے بردا کہ ہاں اپ نے پھینکا تو شروعات وہاں سے ہوئی پھینکنے کی بقوله اذ رمیت والنفا عنه المنتھا لیکن اس کے پہنچنے کے بارے میں کہا کہ اپ نے نہیں پہنچایا اس کو لوگوں کی aankhon تک وہ اثبته لنفسه اس کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا اور کہا بے قل ہی ولاق اللہ بلکہ اللہ نے اس رمی کو لوگوں کی آنکھوں تک پہنچایا تو یہاں پر یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اللہ نے کیا تو نبی اور اللہ ایک ہیں نعوذ باللہ نہیں معنی یہ نہیں ہے معنی یہ ہے کہ اے نبی جب آپ نے مٹی اس طرح سے پھینکی تو آپ نے شروعات اس کی کی آنکھوں تک آپ نے نہیں پہنچایا آنکھوں تک پہنچانے والا اللہ ہے تو آپ کا فعل اپنی جگہ لیکن آپ کے فعل کی ایک حد ہے آنکھوں تک پہنچانے والا اس کو وہاں تک لے جانے والا وہ اللہ ہے وہ آپ نے نہیں کیا تو ایک آپ کا اقرار ہے ایک انکار ہے اقرار اس کا ہے کہ آپ نے مٹی ڈالی لیکن انکار ہے کہ آپ نے پہنچائی نہیں اللہ کے لیے اقرار ہے کہ اللہ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں میں ڈال دیا تو اس طرح سے بندہ اپنی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی تکمیل اللہ تعالی کرتا ہے اللہ کا مقرب بندہ جب کوئی کام کرتا ہے اس کی ایک حد ہے وہاں تک ہی کر سکتا ہے اس سے آگے نہیں اللہ رب العالمین جب اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو اس کے کاموں کی تکمیل اللہ تعالی کرتا ہے وہ اپنی طاقت بھر کرتا ہے لیکن ضرورت زیادہ کی ہوتی ہے اس کی طاقت ہوگئی ختم لیکن ضرورت اس سے آگے کی ہے اس سے آگے کیا کرے گا اللہ رب العالمین جب اس کی مدد کرتا ہے تو اس کے کام کو اللہ تعالی مکمل کرتا ہے اور اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مٹھی بھر مٹی پھینکنے سے سارے لشکر کو اس کو جو ہے شکست دے دی تو یہ اللہ کی قدرت ہے جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بناتا ہے تو ایسا معاملہ ہوتا ہے ابنتحم رحمۃ اللہ نے بہت پیارے انداز میں اس کو سمجھایا اور انکار اور اقرار افبات اور نفی دونوں کو جمع کر کے بتایا تاکہ شبہ ختم ہو یہ مجموع میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچتر پر موجود ہے تو یہ بات اس پوری حدیث کا حاصل ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ شران بندے کو اللہ تعالی گناہوں سے بچاتا ہے اور نصرتن اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو اس کے ادراک اور اس کے کیا کہیں اس کو یعنی اس کی اس کے تصرف میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے اس کا ادراک صحیح ہوتا ہے اور اس کا تصرف صحیح ہوتا ہے اس کے فہم میں اس کے اس کے حواس میں اللہ تعالیٰ اسابت عطا کرتا ہے وہ چیزوں کو صحیح طور پر دیکھ پاتا ہے وہ چیزوں کو صحیح طور پر باتوں کو سن پاتا ہے اور اسی طرح سے وہ کام جو کرتا ہے ہاتھ سے اور پاؤں سے کوششیں اس کی کسی طرف چلنا اور کچھ لینا دینا کرنا یہ ساری کوششیں اور اس کے اعمال اس کے تصرفات جو ہیں اللہ کی نصرت سے کامیاب ہونے لگتے ہیں خیر ان سے اس کو نصیب ہوتی ہے اور وہ پابند بھی ہو جاتے ہیں شریعت کے یہ معنی علماء نے اس حدیث کے بیان کیے ہیں یعنی کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جائے تو یہ حدیث بہت اہم تھی اس کو سمجھنا ضروری تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسری حدیث حدیث نمبر انتالیس ہے اور یہ بھی ایک بہت ہی جامع حدیث ہے جس میں بہت بڑا اصول دین کا بیان کیا گیا ہے آ یہ حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں اور اس کے معنی دیکھتے ہیں حدیث نمبر انتالیس ہے جس میں اسلامی احکام میں انسانی مجبوریوں کی رعایت اس حدیث کا اصل جو لب لباب ہے یا اس کا عنوان جو ہے وہ یہ کہ انسان کمزور ہے اور بہت ساری کمزوریاں اس کے اندر ہیں اور ان کمزوریوں کی اسلامی احکام میں مکمل رعایت ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی احکام دے دی اور بندے کی مجبوریوں کا کوئی لحاظ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ بندے کی کمزوریوں اس کی مجبوریوں کی رعایت اسلام میں ہے آئیے دیکھتے حدیث کیا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وزلی الخاطہ وَمَا اسْتَكْرِهَ عَلَيْهِ حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے در گزر کا معاملہ کیا میری خاطر میری امت سے کن چیزوں میں الخطا والنسيان بھول یعنی غلطی خطا اور بھول کے معاملے میں وہ مستک ریو علی اور ان چیزوں میں بھی جن میں انہیں زبردستی مجبور کر دیا جائے اکراہ ان کے ساتھ ہو انہیں مجبور کر دیا جائے ظلمن کوئی کام ان سے کروایا جائے جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ تین چیزیں ہیں خطا نسیان اور اکراہ خطا کیا ہے نسیان کیا ہے اور اقرا کیا ہے اور ان کے تعلق سے احکام کیا ہیں اس حدیث میں ہم کو دیکھنا ہے لیکن اس حدیث میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے معاملے میں تجاوز کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے جو اس حدیث میں بات آئی ہے قرآن کریم میں بھی موجود ہے پہلے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور حدیث بڑی ہے اس لیے سمجھیں گے اس کو ان ابھی ہو رہی رتقال لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وافل عرب و ان تبدیم فیام شاہ ودیب اللہ قدیج قرآن کریم کی آیات ہیں سور بکرا کی اقیر کی آیتیں ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کیا آئے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے اور اگر تم اس بات کو جو تمہارے جی میں ہے ظاہر کرو یا چھپا جاؤ اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب لے گا جو باتیں تمہارے جی میں ہیں تم انہیں ظاہر کرو زبان کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے قلم کے ذریعے سے ظاہر کرو تمہارے دل کی باتیں یا پھر تم اپنے جی میں چھپا جاؤ جو بھی غلط بات ہے اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا یعنی تمہارے دل کی خیالات کا بھی محاسبہ ہے چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ فیا لِمَنْ يَشَاءُ میشا مَنْ يَشَاءُ میں پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں عذاب دے یا چاہے تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا مغفرت کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا واللہ کل اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول اللہ اللہ کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر یہ آیت بڑی, بھاری گزری. یہ آیت بڑی بھاری ثابت ہوئی سخت بات ہے اس کے اندر تو بہت دل کے خیالات کا بھی محاسبہ ہوگا پھر عذاب بھی ہو سکتا ہے فعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صاحبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ادب سے بیٹھے تقال رسول من ما نطیق اللہ خلف نامن العمال امانقی جہاد و صدقہ اللہ کے رسول ہمیں اللہ تعالی نے ایسے اعمال کا مکلب بنایا تھا اس سے پہلے جس کی طاقت ہمارے اندر تھی نماز روزہ جہاد اور صدقہ ہمارے بس کی چیزیں ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں وقد ان ضلع کا احاط ہل آیا کہ اللہ کے رسول اب یہ آیت آپ پہ دیکھیں نازل ہو گئی ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ دل کے خیالات کو بھی ہم کنٹرول کر پائیں خیالات تو کچھ بھی دل میں آتے ہیں اور اس پہ بھی محاسبہ ہونے والا ہے اس پہ بھی عذاب ہو سکتا ہے اب اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل کی اور ہمارے بس میں یہ نہیں ہے ہماری طاقت نہیں ہے اب اس بارے میں دل کو ایسے کنٹرول کرنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوری دور کما کالی قبل کم سما واسین آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی ویسے کہنے لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے کتاب کے حامل دونوں گروہ یہود نسارہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمان فرمان ہیں ہم نے سنا اور ہم نئی فرما برداری کریں گے بل کو لو سما و اقانا کرب بنا بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم یوں کہو کہ ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں ہم فرما بردار ہو گئے ہم نے تسلیم کر لیا اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور اب بنا رب ہم کو پلٹ کے تیری طرف آنا ہے تیری طرف واپس لوٹنا ہے تم ایسا بولو اللہ سے کہ اللہ ہم نے سنا ہم نے مانا کوتاہی ہو جائے تو ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں پلٹ کے تیری پاس آنے بھاگ کے تو کہیں جا نہیں سکتے ہیں قالو سمعنا جب آپ نے یہ کہا تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ ہم نے جب قوم نے اس کو پڑھا اور آپ سے سیکھ کے یہ کہا ذلت بحا التمت في اللہ ان کی زبان اس بات سے مانوس ہو گئی اس قول سے مانوس ہو گئی جو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور انہوں نے مانا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نازل کی کیا آ من رسول و ایمان لے آئیں خود رسول بھی اور ایمان والے بھی اس بات پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے کل آ من بلاہ و ملائی کتی وبی و رسول سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر لا نفر احدی من رسول ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ان میں آپس میں تفریق کسی کو بھی الگ چھانٹ کے الگ نہیں کرتے کہ ان کو مانتے اور اس کو نہیں مانیں گے اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے یہ تفریق نہیں کرتے سب کے سب پر ایمان لے آتے ہیں وہ قال اس سب اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم فرما بردار ہو گئے غفرا نہ کرب بنا ہوا کل مثیر اللہ ہم تس سے تیری مغفرت چاہتے ہیں اور پلٹ کے تیری طرف ہم کو لوٹنا ہے فلن فل علی اللہ نہ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالی نے اس پچھلی سخت بات کو منسوخ کر دیا اس بات کو اللہ نے منسوخ کر دیا بدل دیا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اللہ نے اس کے بعد ہی نازل کیا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَاهَا ہم کسی بھی شخص کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتے جو اس کی اسات سے باہر ہو لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ جو کچھ اس نے کمایا اس کا فائدہ بھی اس کو ہے اسی کو ہے اور جو کچھ گناہ اس نے کمائیں اس کا وبال بھی اسی پر۔, ہے. اس پر اس کا نفع نقصان اسی کے اعمال سے جڑا ہوا ہے نیکی کرے گا اس کو خیر ملے گی برائی کرے گا اسی پر وبال ہے رب بنا لا تو آخر نہ ان نسینا او وقتانہ اللہ نے دعا سکھائی ایمان والوں کو کہ کیسی دعا کریں اللہ سے کیا دعا ہے ربنا اے ہمارے رب لا تو ہماری ہمارا مواخذہ نہ کر ہماری پکڑ مت کر ان او نا اوقتانہ حدیث میں ہی بیان ہوا ہے نسی نہ اور وقت اگر ہم بھول جائیں یا قطا کر جائیں قالا نام اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں کہا جب یہ دعا بندے کریں تو اللہ نے کیا کہا نام ہاں اے ہمارے رب ہم اگر غلطی کر جائیں یا ہم بھول جائیں ہماری پکڑ نہ فرما ہم کو سزا مت دماغ خزا مت کر اللہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا پھر رب والا تخیناً بھی دعا کیب ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پچھلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے شریعت کے ایسے احکام جو بڑے سخت تھے اللہ ایسے بوجھ ہم پر مت ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالے گئے اللہ نے کہا ہاں کیونکہ شریعت میں تحسیر ہے آسانی ہے اس شریعت میں پچھلی شریعتوں میں قدرے سختیاں تھیں اللہ کی طرف سے سخت احکام تھے اللہ جیسے پہلے لوگوں پر سختی ہم پہ مٹتا ہے اللہ نے کہا نام ہاں ربنا ولا تحملنا تہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ہے اللہ ہم پر ایسی مشقت نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو کہ جیسے دلوں کے خیالات پر بھی مواخذہ ہوگا ہمارے بس میں نہیں ہے جسے کہا کہ ہمارے اندر اس کی طاقت ہی نہیں کالا نام اللہ نے کہا ہاں یہ بھی دعا قبول وہ افغان نہ وہ غفیلانا انت مولا نا فنسوریم اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر ہماری مغفرت کر دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے ہماری نصرت کر ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے بالمقابل قال نام اللہ نے کہا ہاں یہ بھی تم کو ملے گا اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کتاب المان حدیث نمبر ایک اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول کیا اور اس پچھلی بات کو منسوخ کر دیا پہلے حکم نازل کیا بندوں کے امتحان کے طور پر ان کی تربیت کے طور پر اور پھر اس کو منسوخ کر کے نیا حکم بھیجا ان کی تربیت کے لیے تاکہ ان کے دلوں میں شکر پیدا ہو کہ دیکھو اللہ نے ایک مشکل حکم دیا تھا پھر اس کو آسان کر دیا تو تیسیر کا آنا اور اس نسخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ابتداً اور پوری امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو اللہ چاہتا تو ایسا بھی کرتا ہے دل کا ارادہ بھی تو ایک عمل ہے رب العالمین نے اس پر مواخذہ نہیں رکھا ہے اس پر مواخذہ نہیں رکھا ہے اگر دل میں وسوسے آتے ہوں دل میں خیالات آتے ہوں تو اس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی یہ آیتیں نازل ہوئی اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مواخذے کو یعنی کہہ دیا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے تو یہی بات اس حدیث میں آئی ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں ان اللہ اللہ تعالی نے میری خاطر میری امت سے تجاوز کا معاملہ کیا ہے شیخ عبد المحسن الباد حفظ اللہ کہتے ہیں تجاوز والعفو تجاوز کا مطلب کیا ہے کہتے تجاوز کا مطلب ہے کہ معافی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے معاف کر دیا اس کو درگزر ہوگی پکڑ نہیں ہوگی کس چیز کے اس تعلق سے شیخ ابن کہتے ہیں اللہ مہنا تعلیم کیا کہا تجا وزلی میری خاطر اللہ نے درگزر کا معاملہ کیا کہتے ہیں اے تجاوز اجلی عن امتی. میری خاطر میری امت سے اللہ تعالی نے درگزر کا معاملہ کیا ہے شیخ صالح علیہ الرحمۃ کہتے ہیں سلسلے میں فی قوله ان اللہ تجاوز علی ما يفهم ان ھذا من خصائص ھذه الامه کہتے ہیں کہ میری خاطر اللہ نے میری امت سے در گزر کا معاملہ کیا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس امت کے خصائص میں سے پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ امت کا شرف ہے کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں میں اس امت کے لیے درگزر کا معاملہ کر دیا کوئی پکڑ نہیں تمہاری اور یہ کس کے لیے کیا کس کی خاطر کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اللہ کتنا ہے اور کی کی خاطر آپ کی امت کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا گیا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی ہے اور آپ کی امت کا بھی شرف اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے حدیث میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں تین چیزیں آئی ہیں خطا نسیان اور اقراہ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا باتیں آئی ہیں خطا کس کو کہتے ہیں ابن منظور آ، آ، ابن منظور اس تعلق سے کہتے ہیں اپنی کتاب لسان العرب میں، الخطأ ضد ثواب کہتے ہیں خطا اور خطا کہتے ہیں جو ثواب کے بالمقابل ہو صحیح ہونا غلط ہو جانا وکیل خطیہ ادا تما و عیدالم یا تعمد خطا دو طرح کی ہوتی ہے عربی زبان میں خطا کے لیے دو لفظ دو طرح سے لفظ آتے ہیں ایک خطیہ اور دوسرا اخطا خطیہ اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے غلط کام کرے غلطی کا پہلو تو دونوں میں ہے لیکن جو جانتے بوجھتے غلط کام کیا جاتا ہے اس کو ختیہ کہتے ہیں اور جو آدمی نہ چاہتے ہوئے یعنی اس کی نیت غلط کی نہیں تھی جیسے گاڑی چلا رہا ہے مثال کے طور پر اور غلطی سے اس نے کسی کو چوٹ پہنچا دی کسی کسی یعنی گھر سے ٹکرا گیا کسی انسان سے ٹکرا گیا نیت اس کی نہیں تھی کہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے لیکن ٹکرا دی گاڑی تو یہ کیا ہے نیت نہ ہونے کے باوجود جو غلطی ہو جاتی ہے اس کو یہ اختہ ہے یہ خطیہ نہیں ہے اور اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے جس کی نیت نہ ہو اور غلط کر جائے کہتے ہیں وہ من الموی ول مختی من ارادا مختی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحیح کا ارادہ کرے لیکن غلطی ہو جائے ارادہ صحیح کا ہو لیکن غلطی ہو جائے ول خاطی اور خاطی اس کو کہتے ہیں جو ایسی چیز کا ارادہ کرے جس کا ارادہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی غلط کام کا ارادہ کرے یہ لسان العرب میں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلئی صلاح محا ہن حمیم جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا آج کے دن ان کا کوئی مددگار دوست نہیں ہے چاہنے والا دوست نہیں ہے فلئی صلاح جہنمیوں کا آج کوئی حمیم نہیں کافر اور غسلین کے سوائے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا جہنمیوں کا جو ہے گندگی ہوگی وہ غسلین ہے لا کو لو لاطن اسے صرف خاطی لوگ کھائیں گے کہ خاطی عذاب والے ہوں گے انہیں عذاب دیا جائے گا تو ایک ہوتا ہے خاطی ایک ہوتا ہے مختی خاطی جو ہوتا ہے جان بوجھ کے خطا غلطی کرنے والا اور مختی اس کو کہتے ہیں جو نہیں چاہتا تھا غلطی کرنا وہ سمجھ رہا تھا کہ صحیح کر رہا ہوں لیکن غلط ہو گیا تو صحیح کا ارادہ کر کے غلط ہو جانے والا خاطی نہیں ہوتا ہے مختی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ نے معافی کا معاملہ رکھا ہے ان پر کوئی گنا نہیں ان پر کوئی گنا نہیں جیسے آپ بیٹھے اور آپ نے ہاتھ اس طرح سے پھیلا اور کسی کی ناک پر لگ گئی پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا مسجد میں وہ بھی بیان سن رہا تھا آپ نے ہاتھ اٹھایا اس طرح سے اس کے منہ پہ لگ گیا دانت ٹوٹ گیا ناک میں سے خون آ گیا کیا آپ کو گناہ ہے کسی مسلمان کی جان کو نقصان پہنچانے کا اس کے جسم کو نقصان پہنچانے کا نہیں کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی لیکن کام تو ہوا تو اب اس کا کیا تو آپ کے لیے جو ہے اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے تو جس چیز کا ارادہ نہ ہو جیسے وہ بندہ ہے مثال کے طور پر حدیث میں بہت بڑی حبیص سے اس کی تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی میں بہت اختصار کی کوشش کر رہا ہوں جیسے وہ بندہ تھا اس کا یعنی اونٹ چلا گیا اور وہ مایوس ہو گیا سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے صحرا میں ریگستان میں اور اونٹ اس کا چلا گیا نین جب کھلی اس کی بیدار ہوا تو دیکھا اونٹ نہیں اسی پر اس کا توشا تھا سارا سا سامان سفر اس کا تھا اونٹ غائب ڈھونڈا سب طرف دیکھا نہیں مل رہا ہے مایوس ہو گیا آ کے پھر وہیں لیٹ گیا جہاں پہلے تھا پھر کھلی اس کی تو دیکھا کہ اونٹ جوں کا تارے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کا کہ, کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب بولنا کیا چاہ رہا ہے بولنا چاہ رہا کہ اللہ تو میرا کتنا اچھا رب ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں بولنا چاہ رہا کہ تو میرا رب ہے میں بندہ ہوں زبان سے کیا نکل گیا گڑبڑاہٹ میں خوشی کی خوشی کی وجہ سے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹا بول گیا غلطی کر گیا نیت کچھ تھی بولا کچھ نیت یہ تھی اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ زبان سے کیا نکل گیا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ کیا اس کی یہ بولنے کی نیت تھی نہیں اگرچہ کفریہ کلمہ ہے کفریہ کلمہ ہے نیت یہ نہیں تھی بولنے میں گڑبڑاہٹ کی وجہ سے زبان سے نکل گیا یہ کیا ہے خطا ہے اس پر گناہ نہیں ہے اس پر گناہ نہیں ہے اللہ نے اس پر درگزر کا معاملہ کیا ایسی غلطی معاف ایسی غلطی معاف ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ول سال کم جنا ہوں تم بھی ولا کی ماں وکن اللہ غفوری سورہ الحزاب آیت نمبر پانچ کا جس چیز میں تم سے انجانے میں خطا ہو جائے بے بغیر قصد کے تم سے خطا ہو جائے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہاں مگر دلوں کے پختہ ارادے کے ساتھ جو تم کرو گے اس پہ پکڑ ہوگی اور اللہ تعالی اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں الاثم على المقاصد کہتے ہیں اس لیے کہ گناہ مرتب ہوتا ہے مقاصد اور نیتوں پر انسان کا قصد ہو اس کی نیت ہو اس کا ارادہ ہو تبھی اس پر گناہ ہوتا ہے و ناسی و المفتی لا قص الما فلاما کہتے ہیں کہ بھولنے والا یا خطا کر جانے والا انجانے میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ارادہ نہیں ہے لہٰذا ارادہ نہیں ہے تو اس پہ گناہ بھی نہیں ہے کتنا پیارا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے آپ دیکھیے اب بات لمبی نہ ہو جائے ڈر لگتا ہے عیسائیوں کو آپ دیکھیے ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ تیری ماں نے تجھ کو اس حال میں جنم دیا ہے کہ تو گناگار تھا آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا اس پھل کے کھانے سے ساری ان کی اولاد ان کی ضروریت سب کے سب پاپی ہو گئی سب کے سب گناہگار ہو گئے انہوں نے جو پھل اللہ نے منع کیا کھایا انہوں نے پھل وہ جو پھل کھایا انہوں نے اس کے نتیجے میں ان کی پوری اولاد جو ہے گناہگار ہو گئی اب اس اوریجنل سن کو ختم کرنے کے لیے کیا سولوشن ہے نعوذ باللہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا دنیا میں تاکہ اس کو صلیب دی جائے اور اس نے سارے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیا سارے پاپوں کا پراشچ پبلک کی طرف سے ساری انسانیت کی طرف سے اس نے کیا, کیا عقیدہ یہ کہ غلطی کی سزا انسانوں کی غلطی کی سزا ایک نبی کو وہ تو بیٹا مانتے ہیں اور آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا اس سے تو اسلام کا عقیدہ ہے کہ توبہ کر لی استقبال کیا اور البانہ سنا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی اولاد میں وہ نہیں آیا لیکن عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ وہ اولاد میں آیا لیکن اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ گناہ کسبی ہوتا ہے لہ ماں کسبت وہ علیہ نیکی بھی کسب ہوتی ہے گناہ بھی کسب ہوتا ہے تو اس کی اپنی کمائی کیا ایک بچہ پیدا ہوا اس کی کمائی تھی گناہ کیسے گناہ آ اس کے اوپر اس کے ماں باپ نے کوئی غلطی کی اس کے بچوں پہ گناہ آتا ہے نہیں اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ دل کے ارادے سے ہوتا ہے یوں ہی کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے گناہ اس کے اپنے دل کا ارادہ ہوتا ہے اسلام کی عظمت ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے گناہ گار نہیں تو یہاں پر ایک فرق یاد رکھنا ضروری ہے وہ کہ اسلام میں گناہ کا تصور کیا ہے انسان جو ارادے سے کرتا وہ گناہ ہوتا ہے انجانے میں ہو گیا جس کا ارادہ اس کا نہیں تھا گناہ کا وہ گنا نہیں ہوتا ہے اتنا پیارا دین ہے یہ اتنی پیاری تعلیم اسلام کی کہ آپ سوچیے اتنے پڑھے لکھے لوگ عیسائی ہوتے ہیں اور یہ مانتے ہیں ہاں آدم علیہ السلام کا جو اوریجنل سین تھا اس میں سب ہم لوگ جو ہیں سینرز ہیں اب اس کے کفارے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ایسا ایسا کرنا پڑے گا سوچئے ہمارے اسلام میں عقیدہ نہیں ہے یہ اسلام کی عظمت ہے تو کہتے ہیں کہ جو آدمی غلطی کر رہا ہے خطا کر جا رہا ہے کرنا کو چاہتا ہوا کچھ مستیک جس کو ہم کہتے ہیں سن الگ ہے مسٹیک الگ ہے تو مسٹیک پر کوئی گناہ نہیں ہے اگرچہ وہ غلط کام ہو جائے اس سے تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کہا ہے اپ نے فرماتے ہیں اپ فرماتے ہیں و ما اخشى علیکم الخطا ولکنی اخشى علیکم العمدا امام احمد حاکم اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تم پر خطا کا خوف نہیں مجھے خوف نہیں کہ تم خطا کر جاؤ بلکہ ولا کنی اکش علیہ لیکن مجھے تم پر ڈر یہ ہے کہ تم جانتے بوجھتے گناہ کرو دو چیزیں ہیں انجانے میں کچھ ہو جانا اور ایک ہے جانتے بوجھتے ایک انسان کوئی غلط کام کرے تو بلا قصد کچھ غلطی کر جائے گنا نہیں ارادے کے ساتھ ایک آدمی غلط کام کرے گناہ ہے. تو اس میں معلوم ہوا کہ انسان کی نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے آدمی کی نیت پر اس کا مواخذہ ہوگا نیت پر اس کا مواخذہ ہوگا تو اس طرح سے انسان سے کتنی ساری غلطیاں انسان کی ہو جاتی ہیں بس انسان پڑھنا کچھ چاہ رہا ہے قرآن کی آیت اور زبان سے کچھ نکل گئی غلطی ہو گئی اس کو نہیں معلوم یاد نہیں اس کو اور اس نے پڑھنے میں غلطی کر گیا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں لیکن خطا کر گیا تو اس طرح سے اگر ارادہ اس کا نہ ہو تو وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے لیکن جانتے بوجھتے اگر غلط پڑتا ہے تب وہ گناہگار گار ہوگا تو اس طرح سے آپ دیکھیں کتنے احکام اس کے ذمن میں آتے ہیں اور کتنی ساری باتیں ہیں اللہ تعالی نے اس میں بندوں کے لیے آسانی رکھی ہاں جانتے بوجھتے گناہگار اللہ کے نزدیک سخت گناہگار ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وئیل مسرین اللہدین یوسرا فی الو بربادی ہے اسرار کرنے والوں کے لیے اسرار کرنے والا کون الدینا فی الو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غلط کام پر جمے رہتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں جانتے بوجھتے غلط کام کرنا اور اسی پر ٹکے رہنا اسی پر ٹکے رہنا یہ کیا ہے اللہ کے نزدیک اچھا نہیں اور اس کے لیے بربادی ہے ہاں ٹھیک ہے انسان گنا کیا جانتے بوجھتے کیا لیکن جب احساس ہوا چھوڑ دیا دوسرا وہ آدمی کہ جسے غلطی ہو گئی معلوم ہی نہیں تھا میں غلط کام کر رہا ہوں تیسرا وہ آدمی جسے معلوم ہے میں غلط کام کر رہا ہوں اور اسے سمجھایا بھی گیا اس کے سامنے غلط بات آئی بھی اس کی غلطی آئی بھی لیکن پھر بھی واپس وہ کر رہا ہے اس بار کہ بربادی ایسے لوگوں کے لیے جو ضد میں غلط کام کرتے ہیں اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہیں سمجھانے کے بعد بھی حق واضح ہونے کے بعد بھی غلطی غلط ثابت ہونے کے بعد بھی اس پر ٹکے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے بربادی ہے اس حدیث کو امام احمد اور امام البحقینی شعب الایمان میں اور امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر 897 اور حدیث صحیح ہے اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ آتا ہے جو خطا سے تعلق رکھتا ہے مشتہدین کا معاملہ اہل علم قرآن و سنت کے مسائل جو صاف ستھرے ہیں ان کے بارے میں تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے کوئی پوچھے گا خمر کا حکم کیا ہے شراب کا حکم کیا ہے صاف کوئی عالم نہیں کہے گا کہ حلال ہے سب عالم کیا کہیں گے حرام حرام ہے شراب حرام ہے سود کے بارے میں کیا ہے حرام ہے پانچ وقت کی نمازیں کیا ہیں فرض ہیں کوئی نہیں کہے گا ہاں چار فرض ہیں کوئی تین فرض ہے دو فرض نہیں پانچ نمازیں فرض ہیں تو کچھ احکام ایسے ہیں جو بالکل صاف سرین ہیں لیکن کچھ احکام وقت کے ساتھ نئے نئے حالات کی وجہ سے پیش آتے ہیں ان کا حکم الگ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن لے سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ایسے کتنے سارے مسائل ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ایک آدمی مر رہا ہے اس کو کڈنی کی ضرورت ہے ایک آدمی گھر والا اسی کا ہے اس کے پاس دو کڈنیاں تو ہیں ہی اور اچھا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر کڈنی دے دیں اس کی ایک یہ جیے گا اور وہ بھی نہیں مرے گا اور اس کو بھی کوئی حرج اور کوئی غرر نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں سا فلاں بزنس صحیح ہے کہ نہیں اس طرح سے تجارت صحیح ہے کہ نہیں ہے آن لائن صحیح ہے کہ مسائل ہیں جو انسان کو پیش آتے جو بعد کے زمانے میں ہوائی جہاز میں اگر جاتے ہیں تو نماز کا وقت ہو جائے زمین پہ تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو زمین پہ نماز پڑھی ہے صحابہ نے پانی پہ پڑھی ہے یعنی کشتیوں میں ہم ایروپلین میں ہوا میں نماز پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھیں تو قبلہ کہاں ہوگا کئی ایسے مسائل ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے بعد میں پیش آئے مشتحدین ان میں کیا کرتے ہیں اہل علم بڑے بڑے علماء غور و فکر کرتے ہیں قرآن و سنت میں اور اس کی کوئی نظیر تلاش کرتے ہیں دیکھتے ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا تھا کہ اس جیسا بے نہیں یا نہیں اس جیسا اور اس میں اجتہاد کر کے جواب دیتے ہیں غور و فکر کر کے نئے مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پچھلے مسائل کی دلیلیں جمع کر کے کسی نتیجے تک پہنچتے اگر ان میں تعارض دکھائی دیتا ہوں تو اب ایسے مسائل میں ناگزیر ہے یہ ایسا ہوگا کہ کسی کی تحقیق کامل ہوگی کسی کی ناقص ہوگی کسی کے پاس سارے دلائل پہنچیں گے کسی پر نہیں پہنچ پائیں گے کسی کے سمجھنے میں غلطی ہوگی کوئی صحیح سمجھ پائے گا انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے محنت کے اعتبار سے ہو کمی رہ جاتی ہے یا پھر فہم کے اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے کوئی صحیح ہوگا کوئی خطا کر جائے گا کیا خطا کرنے والا ایسا فیصلہ دے دے جو غلطی ہو جائے اس سے کیا وہ گناہ ہوگا جج کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا اس کی بھی سنا اس نے اس کی بھی سنا یہ ظالم ہے اس نے اس کی زمین ہڑپا ہے لیکن سننے کے بعد میں اس کو ایسا لگا کہ نہیں یہ ظالم نہیں ہے یہ غلط ہے اس کا حق اس کو دے دیا اشتہاد اس نے کیا ساری باتیں سننے کے بعد گواہیاں دیکھنے کے بعد غور کیا غور کرنے کے بعد اس کو صحیح یہ دکھائی دے رہا ہے جب کہ اللہ کے علم میں یہ غلط ہے اب اس نے اپنے علم کی حد تک کے وہ اپنے علم کے مطابق ہی فیصلہ کر سکتا ہے اپنے فہم کے مطابق کی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے فیصلہ دے دیا ایسا نہیں ایسا اب اس اس اس کے حق حق میں فیصلہ آئے. اس کا حق اس کو دے دیا کیا ہے گناہگار ہوگا ڈاکٹر نے آپریشن کر رہا ہے دوائی دے رہا ہے سارے اس نے چیزیں دیکھی سارے اس کے ڈاکومینٹس دیکھے اور سب کچھ اس نے دیکھا رپورٹس دیکھی میڈیکل رپورٹس ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کا, اس, کا علمی اس کے بتا رہا ہے اس کا آپریشن کرنا چاہیے یا فلاں دوا اس کو دینا چاہیے اس نے دوائی دی یا آپریشن ایسا کرنے میں فائدہ ہوگا نقصان ہو گیا آپریشن اس نے کیا سمجھا کہ اس رگ کو کاٹنے سے فائدہ ہوگا یہاں سے یہ جو اس سے غلطی ہو گئی یہ دواز اچھی ہوگی دی غلطی ہو گئی ہلاک ہو گیا وہ کیا اس پر قتل کا گنا ہے اللہ کے یہاں گنا نقصان پہنچانے کا اس کا حق اس کو دینے کا گناہگار ہوگا نہیں اجتہادی غلطی معاف ہے بلکہ مجتہد کو کوشش کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا اگرچہ اجتہاد غلط ہونے پر ثواب نہیں ملے گا گنا بھی نہیں نیکی بھی نہیں لیکن کوشش کرنے کا ثواب ملے گا کتنا بڑا پیارا دین ہے کہ اہل علم کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا اگر گناہ ہوتا تو کوئی سب کہتے ہیں ہم نہیں کرتے بھائی کیوں کریں گناہ کیوں مول لیں اور عوام پریشان ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا حقم الحاکم فجتاح فلاح اجران جب ایک فیصلہ کرنے والا حاکم قاضی مفتی جب کوئی فیصلہ کرے اور اس فیصلے کے لیے اشتہاد کرے اور اس کا اشتہاد صحیح نکل آئے سابت اس کو نصیب ہو فلاح اجران اس کے لیے دو اجر ہیں وہ ادا حق ام فجتاحا اور اگر وہ فیصلہ کریں اور اس فیصلے کے لیے اشتہاد کریں اور پھر خطا کر جائیں فلاح اجر اس کے لیے ایک اجر ہے نے کا دو اجر کیسے ایک اجر کیسا کہا کہ اس نے کوشش کی اشتہاد کیا اور فیصلہ کیا اسابت اس, اس کو نصیب ہوئی تو کہا کہ کوشش کرنے کا اجر ہے اور صحیح ثابت ہونے کا اجر ہے صحیح منزل تک پہنچنا صحیح فیصلہ نصیب ہونا یہ ایک اجر ہے تو مجاہدہ اور اسابت دو اجر اس کو ملے لیکن خطا کر گیا مجاہدہ تو کیا تھا نا اس نے تو مجاہدے کا اجر کیوں ضائع کیا جائے اللہ کسی کے نئے کی برباد نہیں کرتا ہے تو اللہ نے اس اللہ اس کو اس کی کوشش کا اجر دے گا لیکن غلط نکلنے کی وجہ سے اس کا فیصلہ غلط جانے کی وجہ سے اس کو وہ ثواب نہیں مل پائے گا گویا کہ اس نے مثال کے طور پر جنگ میں تھا اور اس نے تیر چلایا اور اسلام کا دشمن سامنے ہے اس نے تیر اس کی طرف مارا اور وہ غلطی کر گیا چوک گیا کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا چوکنے کی وجہ سے نہیں اس کو اس کوشش کا ثواب ضرور ملے گا اگرچہ اس کا تیر جا کے برابر دشمن کو نہیں لگا تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کتنی وسیحدی حدیث ہے تو خطا جو ہے یہ خطا مشتحدین کے لیے خطا کا گنا نہیں ہے اور کوشش کا ثواب ہے تو آج جتنے علماء ہم سے پہلے گئے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد اور ان کے علاوہ اور ہمارے دور کے اہل علم آدمی سوچتا ہے دیکھو وہ ایسا بولتے ہیں یہ ایسا بولتے ہیں وہ بول رہے حلال یہ بول رہے حرام کیا علماء ہیں سب دین کا دین کا جو ہے کھیل بنا کے رکھ ہیں لوگوں نے یا بعض اوقات کسی عالم کی غلطی کسی مسئلے میں دیکھتا ہے اور اگر وہ مسئلہ بہت سنگین ہو تو سوچتا ہے دیکھو یہ عالم صاحب اس طرح کا فتوا دیتے حلال بول دیا انہوں نے اس کو گناہ گار مانتا ہے ان کو ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ اہل علم جب اشتہاد کرتے ہیں اور خطا کر جاتے ہیں تو ان پہ گنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے نزدیک وہ معجور ہوتے ہیں وہ اجر کے مستحق ہوتے ہیں کہ ایک عالم غلطی کر کے ثواب پا رہا ہے اور تو اس عالم کے تعلق سے بدزبانی کر کے گنا حاصل کر رہا ہے کیا دین کی خدمت کر رہا تو علماء کی شان میں گستاخی کر کے ان کے اشتہاد کی بنیاد پر ان کو بجرو قرار دے کر ان کے ان کے تعلق سے بدزبانی کر کے تو گناگار ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہوئے تو ان کو غلط سمجھ رہا جبکہ تو, غلط ہے تو یہ کہہ سکتا تھا اس مسئلے میں ان سے خطا ہو گئی کیوں میں مشتحد نہیں ہوں میں بہت بڑا عالم علامہ نہیں ہوں مجھے کیسے معلوم پڑا اتنے سارے علما بتایا کہ فلاں بڑے عالم تھے لیکن ان سے اس مسئلے میں چوک ہو گئی اللہ رب العالمین ان کی غلطی کو معاف فرمائے اور ان کے اشتہاد کا ان کو دے تیرا جذبہ یہ ہونا چاہیے لیکن آج کا نوجوان بعض نوجوان سارے نہیں سے ہوتے ہیں لیکن بعض نوجوان اتنے بے ادب ہوتے ہیں کہ دو چار حدیثیں پڑھ لی جب ان کو انہوں نے دیکھا کہ ہم کو معلوم اور فلاں عالم کو نہیں معلوم ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے بلکہ ان کو بے دین بلکہ بعض اوقات ان کو کافر ان کے عقیدے تک پہنچ جاتا ہے ان کی ان کو جہنمی تک بنانے کے لیے درپے ہو جاتا ہے لہذا یاد رکھیں کہ چاہے عقیدے کا معاملہ ہو چاہے عقیدے کا معاملہ ہو یا فقہی احکام کا معاملہ ہو اگر کسی مشتہد سے واقعی و مشتہد ہو اس سے اگر چوک ہو جائے بھول ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک معجور ہوتا ہے ثواب کا مستحق ہوتا ہے اگر اس کی خطا کو خطا ہی کہا جائے گا ہم اس کو نہیں اپنا سکتے ہم اس کو اپنا نہیں سکتے کیونکہ وہ خطا ہے لیکن ہم اس کو گناہگار قرار نہیں دے سکتے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے آ, کتاب الحتساب میں اور حدیث ہزار تین سو باون پر اور امام مسلم نے کتاب القدیہ میں ایک ہزار سات سو سولہ پر اس کو روایت کیا ہے اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قاضی یا حاکم جو ہوتا ہے اگر وہ اپنی طاقت بھر کوشش کر کے اجتہاد کریں خطا بھی ہو جائے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے, وقت ہو گیا ہے اور مزید باتیں انشاءاللہ ہم آگے آنے والے درس میں دیکھیں گے میں چاہتا تھا کہ یہ حدیث ختم ہو جائے لیکن اس میں اتنی زیادہ حدیث تو بھی اتنی چھوٹی سی ہے لیکن اس میں مباحث اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ادھورا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے ان تفصیل سے اس کو سمجھنا بہتر ہے آنے والے درس میں ان ہم اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آج میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں شیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ آج نہیں ہیں عمرہ کیلئے تشریف لے گئے ہیں لہٰذا آج وہ نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی شروع کر دیں ورنہ شیخ ہمیشہ رہتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے جزاکاللہ خیرین شیخ مشاہدین کے لئے ایک اور اطلاع کے اگلے جمعہ درس سعودی عرب کے وقت مطابق سبا سات بجے شروع ہوگا اور ہندوستانی وقت مطابق نو بج کے پینتالیس منٹ سے شروع ہوگا ان سلام اللہ السلام اللہ